السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مرکز رحمانیہ يا أيها الناس اتقوا ربكم بالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا من ونساءا واتقوا الله الذي تساءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين الناس اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز, فاز فوضا عظيما أما بعد فإنا أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها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 لقد قال اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ عزت کے تمام نام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 خلاف ورزی نہیں کرتا ان اللہ بے شک اللہ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں پرماتم من اسلطم اللہ علام اللہ سے فرق کر سچی بات کس کی ہو سکتی ومن من اسلطم اللہ حدیثات اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا فرمان سچا واعدہ اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اسی لیے جو بندے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو یقین کر لیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت زیادہ خوشخبریوں اور سعادتوں اور جو ایک حیات طیبہ کی تقاضے ان کے مستحق فرار پاتے ہیں نبی اسلام کے حدیث ارب رسل منجر بے واقعات بالکل ہی تو تصدیق مرود ہی طاقتر چند چالیس ہیں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 اللہ رب الزت کے وعدوں پر یقین کرنے والا اور اس کے وعدوں کو سچا جاننے والا پروا کے روپ ایک خسلت اپنا کر بھی جنت کو حاصل کر سکتا ہے وہ بندے بڑی تعریف اور صنع کے ہیں جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں وعدہ پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو بنانے والے بڑی بشارتوں کے مسائل وین احمد امانات امراح عمران وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے آہد کو نبھاتے ہیں ان کے مقام کا ذکر کیا کہ اللہ دینی لوگ جنت کے ہوں گے اور مستحق ہوں گے تو وعدہ پورا کرنا اللہ تعالی کی خوبی ہے اس کی صفت ہے اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والے یقیناً اس کے یقین اور اس کی محبت کے مستحد بنیں گے, گے اللہ تعالی نے قرآن میں بہت سے فائدے فرمائے آج ان میں سے چار چھوٹے چھوٹے جملے جو اللہ تعالی کے اپنے بندوں کے ساتھ فائدے ہیں وہ ہم بتانا چاہیں گے پہلا جملہ وہ دوڑو نہیں استجھے پکارو مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جہاں دو چیزیں ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا امر کہ مجھ سے مانگو دعائیں کرو مجھ سے سوال کرو دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا یہ کھانے کے کائنات کا وعدہ ہے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 جی باقاعدہ دہانت دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا شریعت متحرام جہاں بھی دعا کا ذکر کر ساتھ ہی ساتھ دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی ہے تو اس وعدہ پر قانونی یقین پیدا کر کے کری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے شرط یہ ہے کہ اللہ کو پکارا جائے اسی سے دعائیں کی جائیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جو پکارے جانے کے قابل ہو یا دعاؤں کے قابل تعبیر ممن افل من دون میز بلا یس نجیب الحمد للہ یومردیا فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی گمراہ دنیا میں ہے ہی نہیں جو حتہ کے سوا کسی اور کو تو وہ نبی ہو ولی ہو وہ زندہ ہو وہ مردہ ہو فرشتہ ہو جن ہو صالحین میں سے کوئی ہو یا صحاب کا, کا کتا اللہ کے سوا کو کسی کو بھی پکارنے والا اس سے بڑا گکڑا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں بلا اور نے پر اللہ کے سوا تم جسے پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتی قیامت تک پکارتے ہو کوئی جواب نہیں ملے کوئی استجابت نہیں اللہ رزت نے ایک مقام پر یہ مسئلہ ایک مثال سے وعدے کیے کہ جیسے کوئی شخص پانی کے پاس بیٹھ جائے اور پانی کو پکارے کہ تو خود ہی میرے منہ میں آ جا کو مڈے پر بیٹھ جائے اور پانی کو آوازیں دے کہ میرے منہ میں آ جاؤ میرے منہ میں آ جاؤ کیا بانی اس کے موہیں نہیں آئی اسی طرح جن کو تم پکارتے ہو وہ زندہ ہو مردہ ہو تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے بلکہ وہ لوگ تمہاری پکار سے غافل ہیں تمہیں علم ہی نہیں کہ کوئی انہیں پکار رکھا انہیں اس بات کا ادراک بھی نہیں کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے اور کل جو قیامت قائم ہوگی سن لو یہی لوگ جن کو تم پکارتے ہو تمہارے سب سے بڑے دشمن ہوا ہوشر الفاظ ہو لہما تھا جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا میدان میں تو یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو تمہارے سب سے بڑے دشمن اور تمہاری اس پکار کا وہ انکار کر رہے ہم اس سے بھری ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تو اس کے برعکس جو خالے کے کائنات کا امر نقاعدہ ہے اس پر غور کیوں نہیں کرو نہیں اصل جل مجھے پکارو مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری ہر گاہ حکومت کروں گا امر بھی ہر روایتہ بھی ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کسے ہیں اللہ تعالی ہمیں حکم دیا جو ہمارا خالق اور مالک ہے کہ مجھے پکارو اور صرف مجھے پکارا ہم نہیں جانتے تھے کتاب اللہ میں موجود ہے مجھے پکار میں تمہاری پکار تمہاری دعا قبول کروں نبی رسلات کی حدیث سے ہر دعا اس کی تین میں سے یہ سب سے چھوٹا سلا ہے دوسری تاثیر یہ ہے کہ اللہ فیڈ وہ چیز نہ فرمائے لیکن جو کہ وہ بندوں کے مستقبل کے احوال کو جانتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے پر مشکلات آ سکتی ہیں تو اللہ تعالی آج کی دعا کے اہم سے آپ کی آئندہ کی مشکلات کو ٹال دے اور دور کر دے اور تیسری تاخیر سب سے بڑی ہے کہ جو آج آپ نے دعا کی اللہ نے وہ نہیں کیا مگر اللہ ر اس دعا کو آخرت کا احساسہ بتا جاتا اور آپ کی قیامت کی تکلیف میں ٹال دے آپ کو اخر بھی مانگ نجات فلاح اور کامیابی پر معائن فرما دے. اور یہ سب سے عظیم و شان تعظیر ہے کہ لذرت کو ذخیرہ آفر لا لیتے اور مسائل اور مشافل ٹال دے, دے, دے تو اس فائدے کو ہمیشہ سامنے رکھو میری یقین کے ساتھ دعائیں مجھے میں تمہاری دعائیں کبول کروں گا سنوں گا اور تمہیں ایسا کروں گا دوسرا فائدہ چھوٹے جڑ چھوڑے فرق کرو نہیں اصب تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں اللہ تو میرا ذکر کرو میرا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں تو صبر کیجیے ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا کریں گے تو اللہ کے فائدے کو سامنے رکھ کر کر کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارا ذکر فرمارا ہو اس کی کیفیت ہے خدیث میں بیان ہے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 اور اللہ اس کا ذکر کرتے جب بھی ذکر کریں اس وعدے پر یقین کر کے کریں کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اللہ کا اعلیٰ میرا ذکر فرما رہا ہے فرما رہا ہوگا اس بات پر ہمیں کامل یقین اور کتنا یہ علیم شان کا علت ہے کہ ایک بندے کسی کی بصیرت ہو یتی ہو کہ چونکہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بھی میرا ذکر کر رہا ہے میں خلوت میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بھی تنہائی میں یاد کر رہا ہوگا اور اگر میں لوگوں کے بیچ میں یاد کر رہا ہوں تو اللہ فرشتوں کی جماعت میں میرا ذکر کر رہا ہوگا ہم سمی اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ رب العزت الزت عرشم ہمارا ذکر فرماتا ہے ذکر کی ایک عجیب فضیلت ہے اور ایک عجیب سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کا ذکر کرتا ہے اور بندے کو یاد کرتا ہے اور یہ ہمارے فخر کے لیے سعادت کے لیے کافی کہ ہمارا رب ہمارا میں یاد کرتا اذا تفرنی شیل تقرب تو ہلے شراغ وہ ادا تفر تبھی را تقرب تو ہل ہی باغ وہ شیل اطے تو ہو اس قدر خوش ہوتا ہے میرے بندے میرا ذکر کرتے ہوئے تو ایک مانیس میری طرف بڑے گا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 نہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا جائے یا ذکر کثیر ایمانداروں کو کثرت سے اللہ کا فکر چلتے پھرتے کرو اٹھتے بیٹھتے کرو تنہائی میں کرو لوگوں کے بیچ بیٹھ کر کرو دیٹے ہو تو کرو اللہ رب ال تمہارا ذکر کرے یہ دوسرا فائدہ ہے تیسرا واٹا دو چھوٹا سا چولہا شخص میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عجیب تو علام ہے خالے کے کا علاج کے ساتھ اس کا تو پہلے ہی فرمان ہے وہ تو اللہ علاج میں کسو اگر تم اللہ کی نک کو شمار کر تو شمار نہیں کر سکو اس پر یہ فرمان کئی نیتوں کو تم نے حاصل کر لیا اگر شکر ادا کرو گے تو اور تم کو پڑھاتا رہو گا اضافہ کرتا رہوں گا کہ اس کا فائدہ اس کا شکر ادا کیجیے شکر کہ کی تین اقسام یا تین مناظر ایک زبان سے شکر ادا کریں الحمد ردا کریں اللہ عبر عزت کے لیے شکر ہے اسی کی تعریف ہے نبی نبیر اسلام کے شاز گرامی یہ بارش پانے دی بیٹا بلا دیا رزق بلا دیا صحت فلا دی تو کافر ہو جاؤ گا حق شکر دل کا عقیدت ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی ان نقتوں کو اللہ کی طرف محسوس کر دینا نظر صرف یہ کہ حق شکر ہے بلکہ یہ ایمان کی تاش کی ایک دفعہ بارش پورس گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کہ اللہ نے خبر دی بارش کو کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے اور کچھ کو قاگرد کر دیے جس شخص نے کہا کہ یہ بارش اللہ کی دین ہے اور اس کا فضل ہے اس کا ایمان تازہ ہو گیا اور جس شخص نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر ہے فلاں شخصیت کی دین ہے یہ ایک ہی جملہ بہو بہوا کے بندہ اس ایک جملے کے ساتھ میرے ساتھ کفر کر بیٹھا جاتا. یہ بھی شکر کا درجہ ہے پل بھی شکر کہ اس کو ایک ادا کی شکر ہے کہ بندے کا عقیدہ ہو کہ ہر لڑن اپنی جانے کی لا جائے کی ادا ہے اس کی ڈیٹ کسی نیٹور کسی غیر کا کوئی حق نہیں کسی غیر کا حصہ نہیں کسی کی شراکت نہیں کوئی تقسیم نہیں وہ خالق اور مالک اکیلا ہر نکت کو پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا اس کی امر کے بغیر ایک تطرہ حاصل نہیں ہو سکتا اس کے عمر کے بغیر ایک لقمہ حاصل نہیں ہو سکتا یا اقبال کن لوگ آئے اللہ کو اصوص میرے بندو تم سب رہنا ہو اللہ یہ کہ میں تمہاری باز دے دوں یا اقبال کن لوگ اللہ قائم تم سب بھوکے ہو اللہ یہ کہ میں کھانا دے دوں میرے بدل تم سب سمرا ہو کہ میں ہدایت یہ حق کے شبر تمہیں ہدایت بھی دے دیں گے اور استقامت بھی لے لیں گے ورنہ اللہ کے بندوں ان نل بڑوں کو پینل اسلو ایک الرحمان یو پلی بوہا تمام بندوں کے دل اللہ تعالی کی دو انگلوں کے بیچ میں اللہ ان دلوں کو جب چاہے اور اس کی فیکٹ کا ان تینوں صورتوں میں حق کے شکر ادا کر چوتھا وعدہ اللہ تعالی کا فرمان گمار معافی کا اعلان کر دیا یہ ایک نفسیاتی احکاف اس قوم کے لیے جو اس قوم کی ہدایت پر بلا منتج ہوا ابن افباس سمجھتے ہیں اس امت میں اللہ تعالی کے دو امانے دو کلو اللہ کا خلاف نہیں اس سے پرواتا سچی بات کون کر سکتا ہے اور اس سے پڑھ کر سچا فائدہ کس کا ہو سکتا ہے یہ اس کا فائدہ ہے کہ تم استفار کرتے ہو ہم تمہیں آزاد نہیں دیں گے نہ دنیا میں دیں گے نہ مرنے کے بعد شیفہ نے استفرفار وہ بندہ بڑی مشادو کا مسئلہ ہے اس بندے کو مبارک ہو کہ کل جب قیامت ہو اور اس کا امال نامہ کھولا جائے اس کا صحیفہ کھولا جائے تو اس صحیفے نے کثرت سے استرفار ہو اس نے چلتے پھرتے استرخار کیا ہو تو یہ خارے کی کائنات کا حرد ہے کہ جب تک یہ بندے اشتفار موقع دیتا ہے اور استفار کا موقع دیتا ہے اور یہ واقعہ فرماتا ہے کہ میرے بندے استفار کرتا رہے گا اس وقت تک میں کرتے ہو. اور سن لو, ہوں تو میرے علاوہ. کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا تو مجھ سے استفار کرو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 سچی سنا کرتے ہوئے اور میرے ساتھ سچا بنتے ہوئے ایک بار استغفار کر لے میں تیرے سو سال کی بنر ایک بار کے استغفار سے معاف کر دوں اللہ ایسی قوم کو عذاب نہیں دے گا جو قوم استفاد کرتی رہے نہ دنیا میں عذاب دے گا نہ قبر میں تھی اور نہ کر حشر کے میدان میں تو بات آپ کی صحیح فطر استغفار اس بندے کو مبارک اپنے نام میں سب سے زیادہ استفار پاتا ہے تو استفار کیا ہے ایک سچی توبہ کا نام اللہ تعالی سے سچی سلح کر لینے کا نام اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے سر کے سے توبہ کر لو سر کے دل سے استفار کر لو اور یہ استفارے میں کثرت موجود ہوا تو بشارتا ہی بشار دیں اور سائزتے ہی سانستے تو یہ دوسری امان اللہ کی توفیق سے قیامت قائم رہے گی اب کاپ نے سن لیا کہ ان اللہ امانے اللہ نے اس امت میں دو امانیں رکھی ہیں ایک امان گزر چکی اور وہ امان ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ نے وعدہ فرما لی ہے جب تک آپ موجود ہیں اب اس قوم کو آزاد نہیں دیں گے وہ امان چلی گئی دوسری امانے کا دو دو دو میرا ذکر کروں کرو میرا شکر کرو میں استغفار کرو میں عذاب نہیں دوں گا تو میں اپنی رحمت سے ڈان دوں گا یہ چار دور دور اور دور دور خالقی کے. وہ بندے بڑے خدیب ہیں جو اللہ کی, کی, اور اس کے کی دل سے تسدی کرتے ہیں انہیں سچا جانتے ہیں نبی اسلام کی اوپر کو جھانکیں گے اوپر عالی شان محل ستارے دیکھتے اتنا فرق ہوگا ٹھکانے معلوم ہوتے رسول اللہ تو سب کا بندوں کے اللہ پر ایمان لے اور اس کے ایک ایک فائدے کو سچا جان ایک ایک فرمان کو سچا جان اور اس کو اپنا دیا کوئی وقت میں کوئی شک نہ ہو کسی قسم کا تردد اور نہ ہو پورے یقین سے کوئی کو اختیار کر لو اپنا لو اپنی زندگی کا حصہ لگا اور اللہ رزت اسی پر ہماری اس زندگی کو سے بھر دے گا آفیہ نے فرمائے گا محبت نے فرمائے گا سے ڈھانک لے کر اگر ہم یقین یعنی کرتے کہ اس کا ہر فرمان سچا ہے اور اس کا ہر واقع حق ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ جو جنبت کا دا, لائیے. اللہ رکر کرنے کی توفیق دے اللہ رب العزت ہمیں, ہمیں اپنے شکر ادا کرنے کی توفیق دے اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے استعفا داخل لكم باخر زمان الحمد لله رب العالمين